وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عيشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر قواه الإمام بخاري ومسلم ومشرح لي صدري ويسكر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونصيكم منفطي بتقوى الله والسمع والطاعة بلادنا الإسلام ديني ورملي بهايوه سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ ابارلہ ہم سب کے اندر اس تقوی والے مہینے میں ہمارے اندر تقوی اور فرہیزگاری پیدا فرما دے آمین یا پل عالم اسلامی بھائیو عزیز اور دوستو یوں تو اللہ تبارک تعالی کی بے شمار رحمتیں بے شمار مہربانیاں اور بے انتہا کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے لیکن کچھ خاص مہربانیاں اللہ کی ہوتی ہیں جن سے اپنے بندوں کو اللہ تبارک مطالعہ نوازتا ہے ان خاص رحمتوں اور مہربانیوں میں سے یہ شہر مبارک ہے یہ مبارک مہینہ ہے یہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کی جس کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں لیکن اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے آخری تسدنوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے آخری اثر رمضان المبارک کا آخری تسدین رمضان المبارک کے بڑے ہی اہم اور بڑی ہی فضیلت والے ہیں جن میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنا چاہیے خیر کا کام کرنے والوں کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے خیر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے نیکیوں اور اجر کے کاموں میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ رہی ہے اماں عرشہ صدیقر تعالی عنہ بیان کرواتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رم مانا یجت غیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جس قدر عبادت میں محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے اس قدر کسی اور مہینے میں عبادت میں محنت نہیں کرتے تھے اور رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے اور جس قدر تندہی کے ساتھ اور اسی طرح سے چستی کے ساتھ اسی طرح سے چاقو چوبند ہو کر کے جس قدر عبادت کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے شروع کے دو عشروں میں اس قدر محنت نہیں کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اب صدیقہ رضی اللہ مایشہ صدیق بیان فرماتی ہے کہ احیال احیال لیلہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو شب بیداری کیا کرتے تھے میرے بھائیو عزیز اور دوستو شب بیداری کر کے راتوں میں جاگ کر کے رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تمام راتوں میں صرف طاق راتوں میں نہیں تاک راتوں میں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ جاگا کرتے تھے اور راتوں کو زندہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جا کر کے تحجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے جس کو آج ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تراویح کے نام پر قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح تحلیل تحمید اور تمجید بیان کیا کرتے تھے قیام میں لمبی لمبی صورتیں اور لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری اشرے کی راتیں دعاؤں میں مناجات میں اللہ کے لیے اللہ کے ذکر و اذکار میں گزرا کرتی تھی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے جن کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے ہمارے اہل و عیال کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یہ نہیں کہ صرف گھر کا فرد گھر کا ذمہ دار مرد ہے خود جو ہے راتوں میں بیداری کرے عبادت کرے تہجد گزاری کرے قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے گھر والوں کو بچوں بچوں کو بچوں کو بھی چھوڑ دے یوں ہی وہ سوتے رہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بھی بڑے مہربان اور شفیق تھے کہ ان کو بھی ادر میں ان کو بھی خیر میں ان کو بھی اللہ کے ذکر میں شامل کرنا چاہتے تھے ان کو بھی جگایا کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی اٹھیں جاگے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو سمیٹ لے اپنے دامنوں کو بھر لے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اسی طرح سے وشد و جد و شد اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کوشش کرتے تھے محنت کرتے تھے میرے بھائیو آج ہم دنیا کمانے میں اپنی کھیتی باڑی میں اپنی تجارت اور بزنس میں اپنے کام میں اور اپنے دنیاوی کاروبار میں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی لگن سے اور بہت ہی محنت کے ساتھ خون پسینہ بہا کر کے بڑی محنت کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو کیوں محنت کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر کے ہمیں اس کی فصلیں ملیں ہمیں اس کا نتیجہ ملے ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو میرے عزیزوں اور ادرو ثواب کمانے کا موسم بہار ہے اگر اس میں ہم سو گئے اس میں ہم نے کوتاحی سے کام لیا اس میں ہم نے سستے سے کام لیا تو میرے بھائیوں بڑی محرومی ہے کیا کوئی شخص سے یہ تصور کر سکتا ہے کہ کھیتوں کے بونے کا جب بوائی کا زمانہ آئے تو ایک کسان سوتا رہے اور سستی اور غفلت کا شکار رہے کھیت کو نہ جوتے کھیت میں بیج نہ ڈالے اور کھیت کو جو ہے کھیت میں دانا نہ ڈالے اور اس کو تیار نہ کرے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو کیا فصل کے کٹائی کا جب موسم آئے گا اور جب لوگوں کے کھیت کٹ رہے ہوں گے جب لوگوں, لوگ لوگ دانہ نکال رہے ہوں گے تو کیا اس کو بھی کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی عزیز اور ساتھیو تو آج یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ آج ہم اپنی فصلیں بولیں آج ہم فصلیں بولیں آج موقع ہے کہ محنت کر لے مشقت اٹھا لے اللہ تبارک مطالعہ سے رو دھو لے اپنے گناہوں کی توبہ گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تبارک مطالعہ سے معافی مانگ لے اللہ تبارک مطالعہ کے سامنے احساس ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا ہم پر ضرور رہے گا تو آج یہ موسم یہ مبارک گھڑیاں یہ مبارک مبارک اوقات جو گزر رہے ہیں ہاں اس میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کوتا ہی اور غفلت کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری اثرات آتا تھا تو راتوں کو شبیداری کیا کرتے تھے دسوں راتوں میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کے لیے بالکل چاقو چوبند اور چست ہو جایا کرتے تھے کمر بتسہ ہو جایا کرتے تھے کمر باندھ لیا کرتے تھے اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور اسی طرح سے اسلامی سلطنت کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کے باوجود اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کی ذمہ داریوں کے نبھانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری اشرے کو اللہ کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے اپنے آپ کو مسجد کے گوشے میں مقیت کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاس میں بیٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے ساری ذمہ داریاں سال بھر نبھایا کرتے تھے لیکن آخری اشرے میں رمضان کے آخری دس دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا کرتے تھے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تفی رمان فی الشر بن ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں احتکاب کیا کرتے تھے اللہ, امّا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی اور آپ کے بعد ازبا جہو ممبا دہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی احتکاب کیا احتکاب کا ذکر اور اس کی مشروعیت قرآن سے بھی ثابت ہے بلا تبا شروح پورا فلم سابق اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا ان ساری آیات کے اندر احتکاس کا ثبوت ہے اور احتکاس کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے فرضے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور احتکاب کی مشروعیت ایسی ہے کہ اس کا سبوت بہت پہلے سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن تو نظر تو فی الاہلی مسجد الحرام کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں احتکاف کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفیبی کہ اپنے اپنی نظر کو تم پوری کر لو تو اس کا قبول بہت پہلے سے ہے لہذا میرے بھائی عزیز اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری اشرے کو اللہ کے لیے خاص کر لیا تھا خاص کر لیا کرتے تھے ہمیں ہمارے اندر کیا معاملہ ہے ہمارے ہاں تو ہم تو کفایا ہے ہم سوچتے ہیں مشہور جو ہے کہ فرض کفایا ہے کہ بستی کا کوئی آدمی ایک آدمی احتکاب کر لے تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ ایک ہی آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کو زیادہ تر لوگوں کو اکثر لوگوں کو یا جس کے اندر یہ وہ استطاف ہو اور جو عدم ثواب کمانا چاہتا ہو ایک سے زیادہ لوگوں کو مسجد میں احتاب کرنا چاہیے آپ حرمین شریفین میں اگر اللہ توفیق دے جا آپ جائیں تو وہاں پر کتنے سارے لوگ دور دراز ملکوں سے دور دراز ملکوں سے سعودی عربیہ سے دور دراز جگہوں سے لوگ آتے،, آتے ہیں اور آخری عشرے میں حرمین شریفین کے اندر راتوں دن بھیڑ لگی رہے احتکاف کرنے والوں کی تو یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے گھر سے ہم ہر شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آمنے سے جو لوگ نہیں گئے ان کو پہنچائے ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم آخری اشرے کو غنیمت شمار کریں کیوں یہ آخری کس کن وجوہات کی وجہ سے یہ آخری عشرہ جو ہے امتیازی ہاں حیثیت رکھتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آخری اشرے میں اپنے قرآن کا نزول فرمایا شاہر المبان النبی قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اس مہینے میں بھی قرآن کریم کب نازل ہوا آخری عشرے میں آخری عشرے میں یہ قرآن نازل ہوا اور آخری عشرے میں کب قرآن نازل ہوا انا فی لطی مبارک انزرین فی یہ امر حکیم کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ابو مبارک رات کون سی ہے سور قدر آپ پڑھیے انزل نہ ہوتی لہ القدر بے شک ہم نے قدر کو یہ قرآن کو ہم نے لہ القدر میں قدر والی رات میں ہم نے نازل فرمایا اور یہ لہ القدر ہاں اس کی فضیلت اگر آپ دیکھیں کئی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بڑی امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ رات مبارک رات ہے جیسا کہ سوریہ دخان کی آئے تھے انا انزل نہ کہ فی لئی لطل مبارک قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا تو یہ رات ایک مبارک رات ہے دوسری خصوصیت انزل نہ ہو فی لئی قدر قدرے کی رات میں قدر والی رات میں ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں نازل فرمایا تیسری خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے اس کے اس کی کو بیان کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں فرمایا وبا ادب لے رت القدرے آپ کو کیا پتا کہ کی لے القدر کیا ہے جیسے کوئی بات جو ہے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت ہے بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ارے آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا یہ کیسی چیز ہے آپ کو کیا پتا اس کا کیا, کیسے ہے؟ کو کیا پتا اس میں کیا مزہ ہے اسلام کہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اسی طرح اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرماتا ہے وما ما لیلت القدر کو لہ لۃ القدر کیا ہے پھر آگے اس کی خصوصیت مطالعہ اور مزید بیان فرما رہا ہے لیلت القدر خیر من شاہ لہ لت القدر قیام من الف شہر لینت القدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت ایک رات کی عبادت ایک رات کی شبے داری ایک رات کی قرآن کی تلاوت ایک رات کی توبہ اور ایک رات کا استغفار میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ایک رات میں نیکیوں کا کم نیکیاں کمانے کا ادر و ثواب ہزار مہینوں سے بہتر ہے میرے عزیزوں اور دوست ہزار مہینے کتنے ہوتے ہیں آپ سال میں اگر اس کو ہاں تقسیم کریں تو تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں انسان کتنا جیتا ہے انسان کتنا جیتا ہے ہاں پچاس ساٹھ سال ستر سال میں چل بستا ہے اس امت کی عمر بھی جو ہے بین صدیل اور صدرین کے ساٹھ اور ستر سال کے بیچ میں اکثر اس امت کے اکثر لوگ چل بستے ہیں ان کی عمر اس امت کی عمر یہی ہے لیکن میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اللہ کا کرم دیکھیے اللہ کی مہربانی دیکھیے اللہ کا فضلے دیکھیے کہ اللہ تبارک مطالعہ اس امت کو ایک رات میں وہ درجہ عطا فرمایا ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے ادر استواد کا وہ موقع فرمایا ہے لمبی لمبی میں حاصل کیا کرتی تھی اس امت کو اللہ تبارک و تعالی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک مطالعہ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے من خریم خیر فقد خریم جو شخص اس رات کی تعدت سے اور خیر و برکت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ بہت بڑا محروم ہے بہت بڑا محروم ہے بہت بڑا بدقسمت ہے کہ اللہ مبارک کی طرف سے ایک رات میں تراسی سال کی تراسی سال عبادت کرنے کے برابر اللہ تبارک مطالعہ یا اس سے بہتر ادر و ثواب عطا فرما رہا ہے لیکن ایسے محروم شخص کی محرومی کو دیکھے کہ سو رہا ہے ہاں غفلت کی نیند سو رہا ہے اس رات کو تراش نہیں کر رہا ہے اور اس کے برعک سے اگر جو شخص اس رات کی خیر و برکت کو سمیتا ہے اس رات میں عبادت کرتا ہے اس رات میں عجر و ثواب کمانا چاہتا ہے اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں وہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بڑا سعادت مند ہے اگر انسان کو زندگی میں کئی رمضان مل گئے اور کئی تاق... شب قدر اس کو مل گئی تو گویا کہ کے امتوں کو جو لمبی لمبی عمرے پر ملتی تھی چھ سو سال سات سو سا، آٹھ سو نو سو سال کی جو عمرے ملتی تھی ایک مومن بندہ امت محمدیہ کا شخص رمضان المبارک میں نئےت القدر میں عبادت کر کے ان کی اتنی لمبی لمبی مدتوں کی عبادت کو پہنچ جاتا ہے اور عدر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خصوصیت اور بیان فرمائی من قام لیلت القدر ایماناً غفر له ما تقدم من لمبی کہ جو شخص القدر میں لت القدر میں تحجد پڑھے قیام کرے اور دوبارہ پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ تراوی اور تحجد دو نمازیں نہیں ہیں وہی تحجد کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا جماعت کے ساتھ بعد میں اس کا نام تراویح پڑ گیا تو میرے عزیز اور ساتھیو یہ للت القدر میں تحجد کا اہتمام کرنا تراویح کا اہتمام کرنا خصوصیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اللہ سبارک مطالعہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ملے گا اس کو غفر من اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے کتنا بڑا آدر ہے اور یہ ہے جس میں اللہ تعالی بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے تنزل فيها من كل ان آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ اس روئے زمین پر ہونے والے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ تبارک نے اس رات میں لوحے محفوظ سے نکال کر کے ایک سب رجیسر میں ان کو درج کرواتا ہے کہ اس سال یہ یہ بڑے بڑے حادثیں بڑے بڑے واقعات بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے خیر کے کاغ یہ سب ہونے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم الشان امور کا فیصلہ اس رات میں فرماتا ہے اور اس رات کی اور کیا خصوصیت ہے میرے بھائی اور دوست ساتھی اس رات کے بارے میں اللہ سبارک و تعالی فرماتا ہے سلام انہی سلام انہی یا ہتلائی الفجر یہ رات مغرب کے وقت سے لے کر کے جب سے رات شروع ہوتی ہے فجر کی اذان تک یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے سلامتی والی رات اللہ سبارک مطالعہ سلامتی والی رات اس رات کو قرار دے رہا ہے اس رات میں ہمیں سلامتی ڈھونڈنی چاہیے ڈھونڈنا چاہیے ہم لوگ شانتی ڈھونڈنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے امن و سلامتی کا سوال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی جو سجو ہونی چاہیے میرے بھائی سوال کرنا چاہیے کیونکہ سلامتی جس کو مل گئی جو شخص ہے سلامتی سے ہم کار ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اما صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں کیا خیال ہے آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بہت زیادہ بڑی لمبی چوڑی عبادت کا حکم نہیں دیا ایک ایسی چیز جو اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی محبت اللہ کی چاہت پر دلالت کرتی ہے اس کو مانگنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انکا تو العفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ حکمرم اللہ, اللہ تعالی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کر کے اس رات کو پا کر کے ہم اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ معافی مانگے کیونکہ رمضان المبارک میں جس کی معافی ہو گئی جس کی گردن جہنم سے آغاز کر دی گئی جو بخش دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ وزال کل یوم کے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے راتوں دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ایک خاص حصے کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے کہ بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اللہ سے معافی کے طرف ہوتے ہیں جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ سے مقرد طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں محترم دوستوں نوجوانوں یہ دس دن آنے والے ہیں رمضان المبارک کے اکثر ایام گزر چکے ہیں آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ آنے والے دس دنوں کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں ہمارا حال تو اس کے الٹا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں اور زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے ہمارا کیا حال ہے کہ ہم شوقیہ طور پر رمضان المبارک کے شروع ہفتے میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں روزے میں پران کی تلاوت میں اور پھر تراویح پڑھنے میں اور دعائیں کرنے میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں بچوں کو بڑوں کو نوجوانوں کو سب کو بڑا شوق رہتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے رمضان جب ختم ہوتا جاتا ہے اور گھٹتا جاتا ہے تو ہم بھی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہمارا شوق بھی جاتا ہے جبکہ عبادت کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے عبادت کے معاملے میں اور زیادہ ہم اللہ کی رحمتوں سے نالا مار ہو جائے اور زیادہ برکتیں حاصل کر لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ملے نہ ملے اگلے رمضان میں ہم زندہ رہے نہ رہے جتنا ہو سکے جس قدر ہو سکے کہ ہم کس میں اس مبارک رمضان میں اور آخری اشرے میں آخری دس دنوں میں اللہ کی عبادت کر رہے اللہ سے معافی مانگ لے اور للت القدر کی تلاش میں رہ للت القدری فی الشر بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا کہ للت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تراش کرو اور دوسری بات ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو ہم اگر آخری عشرے آخری دس دن کے دسوں راتوں میں اگر ہم عبادت کریں گے اور جاگیں گے اور شبیداری کریں گے دن کے حصے میں ہم وقت نکال کر کے دو گھنٹہ چار گھنٹہ سو لیں تاکہ رات میں نیند کا خردہ نہ ہو ہم اس کی تیاری کریں ہمیں جب کہیں جانا ہوتا ہے رات میں سفر ہوتا ہے تو دن میں سو لیتے ہیں تیاری کرتے اس کی اور کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اپنی نیند کا حصہ آرام کا حصہ اس سے پہلے جو ہے کر لیتے ہیں کہ ہمیں آئندہ سفر کرنا ہے اگلے دن جو ہے سفر کرنا ہے تیاری کر لیتا ہے آدمی اسی طرح سے میرے بھائی اور ساتھیوں ان دس راتوں کی تیاری ہمیں اچھی طرح سے کرنی چاہیے دل میں آرام کر لیں تھوڑا سا تاکہ رات میں نیند کا حلبہ نہ ہو زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضر اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا اور جسے رمضان المبارک ملا اور اس نے اپنی گردنوں کو جہنم اس سے اپنی گردن جہنم سے آزاد کرا لی وہ بڑا خود نصیب ہے اور جس کے لیے رمضان آیا اور چلا گیا جیسے اور بہت سارے رمضان آئے اور چلے گئے میرے بھائی اور اس نے کچھ نہیں حاصل کیا تو بڑا بد نصیب انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہے کہ وہ شخص ہے وہ انسان بڑا ناکام اور ناگراد ہے اس شخص کی ناک مٹی میں مل گئی جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مقصرت نہ کرا دی تو ہمیں مسرت اللہ سے کیسے کرانی چاہیے رو رو کر اللہ سے توبہ کر کے ہاں توحبہ مانگ کر کے معافی مانگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانا چاہیے گناہوں سے معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ براہ اس مبارک رمضان میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا دیں اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے باباب اور تمام موحد مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اور اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی الہ و صحبہ اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وانا فانی ویاکم با بالآیات الذکر الحکیم إنه تعالی جواد کریم ملک المرؤوف الرحیم استغفر الله لی يا المسلمين من كل قدم فاستوصوا بأخيه إنه هو الغفور الرحيم